السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ یا ایوہ اللہ زینا آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بے عدد کل ذرات میں آتالف الف مرات کلما ذکرہ ذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وہلالعبدتم اللی ثانی افقہ قولی سبحان ربک رب العزت ما یاسفون وسلام سلیم والحمد اللہ رب العلامی ولفری سمر ابی بکر و ان عمارا و ان علی و ان عثمان ذلکار کیمدوسنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت اللہ و بارہ آپ کی تعریف توصیف کے بعد درس قرآن کریم اور ترجمہ و تفسیر قرآن کریم کے سلسلہ میں قرآن اور ہم پروگرام میں آج ہم سورہ عال عمران کی آیت نمبر اکتیس کا جو ہے وہ ترجمہ و تفسیر پیش کر رہے ہیں پچھلے چند پروگراموں میں اسی آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر پیش ہو رہا ہے کہ اے محبوب کریم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرے ہو جاؤ میری اتباہ کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تو پچھلے پروگرام میں میں حل کر رہا تھا محبت رسول اور محبت رسول کیوں اس لیے کہ وہ حسین و جمیل ہیں تو حسین و جمیل سے اگر کوئی پیار کرتا ہے تو حق بنتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی جائے پیار کیا جائے اور آپ کا حسن و جمال کچھ بیان ہو رہا تھا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جس سے پوچھیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے آپ وہ کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آقا کا فرمان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں گویا کہ میں ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں ایسا تصور انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی نظروں میں بسا لیا تھا کہ پھر اس کے بعد کو ان کی نظروں میں کوئی اور جچا ہی نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ ہو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور علماء کی اولاد میں سے تھے جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ تشہیر لے گئے تو یہودی سب سے زیادہ مخالف سب سے زیادہ پہلے وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کیا کرتے تھے لوگوں کو بتایا کرتے تھے حتیٰ کہ کفار کے ساتھ جب جنگ ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے رب کریم نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا کہ جب تک میرا محبوب آیا نہیں تم اس کے وسیلے سے مدد مانگتے میں تمہیں مدد دیتا اور جب لیکن جب آئے تو حسد کی بیماری ان کو لگی اور وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیسم کا انکار کر بیٹھے اب انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کو کہا کہ یہ جو مسلمانوں کا نبی ہے اس سے جنگ اس سے مناظرہ کرنا ہے اللہ اکبر عبداللہ بن اسلام کو تیاری کرائی کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے تیاری کر کے آئے مناظرے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ آئیں ہم سے بات کریں اپنی نبوت کو اپنی رسالت کے دعوے کو ثابت کریں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حویلی میں داخل ہوئے جہاں یہودی عبداللہ بن سلام کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے میرے آقا کا اس حویلی میں قدم رکھنا تھا جب عبداللہ بن اسلام کی پہلی نظر اس دوہا کے چہرے پہ پڑی حضرت عبداللہ بن اسلام کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے شاہد اللہ الہ الا اللہ ہو واہ محمدن اللہ محمد یہودی بڑے آگ بگولہ ہوئے کہ عبداللہ تجھے یہ کیا ہوئے ہوا, تجھے تو ہم مناظرے کے لیے لائے تھے مقابلے کے لیے لائے تھے مجاورے کے لیے لائے تھے اور توں نے ایک بات بھی نہیں کی اور وہ ابھی نبی بولے بھی نہیں اور کرما پڑھ لیا ہے تو حضرت عبداللہ بن اسلام نے کہا کہ لوگوں اس چہرے کو تو دیکھو یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا یہ پیارا چہرہ یہ خوبصورت چہرہ کہ جس کے چہرے پہ رب کا نور چمک رہا ہے یہ تو واقعی رب کا رسول ہوگا اس لیے جس جس نے بھی دیکھا سبحان اللہ وہ آکا کا ہی ہو گیا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ ترسم اللہ نے تو ابو ذراری نے اپنے کو بھیجا کے جاؤ مکہ میں جا کے پتا کرو کون شخص ہے اور اس کی تعلیم کیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ کے بھائی آئے آ کے دیکھا کہ یہاں تو کہیں حضرت سنا بلا رضی اللہ عنہ کو کوڑے مارے جا رہے ہیں کہیں حضرت زنعرات کی آنکھیں نکالی جا رہے ہیں کہیں حضرت یاسر و سمیا کو دو ٹکڑے کیا جا رہا ہے کہیں حضرت مار ابن یاسر کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے کہیں بن ندی رضی اللہ عنہ کے سر ایک سے کوئلے رکھے جا رہے ہیں تو وہ کاپ گئے ڈر گئے کسی سے پوچھا نہیں ڈرتے ہوئے واپس چلے گئے جب واپس گئے تو حضرت سیدنا ابو نے پوچھا بھائی کیا خبر لائے تو کہا بات نہیں کرنی وہاں تو آپ پہاڑ بھی پگل جاتے ہیں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے تو ابو زر نے کہا کہ بھائی تو پوری خبر نہیں لایا اچھا میں خود جاتا ہوں بڑے بہادر آدمی تھے جب مکے میں آئے جب یہی حالات دیکھو تو خود بھی گبراہ گئے صبح سے لے کر شام تک ہر میں پاک میں بیٹھے رہے حسن اتفاق کیا کا تشریح نہیں لائے اور ڈرتے ہوئے انہوں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ پوچھوں گا تو پتہ نہیں یہ کیا میرے ساتھ کیا کریں گے ان لوگوں کے ساتھ گرابا کے ساتھ یہ اتنا ظلم و کر رہے ہیں شام پڑ گئی لوگ چلے گئے تو حضرت بزرگ بھاری وہاں بیٹھے رہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو پوچھا کہ شاید مسافر کو منزل نہیں ملی تو کہا ہاں چلو گھر چلتے ہیں گھر لے گئے اس نے اتفاق کیا گھر بھی تشریف نہیں لائے پھر صبح آئے اور صبح ہر میں پاک میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگے شام پڑ گئی لوگ چلے گئے پوچھا پھر نہیں ڈرتے ہوئے کسی سے پھر شام پڑی تو مولا علی آ گئے علی نے پوچھا مسافر کو شاید آج بھی منزل نہیں ملی تو کہا ہاں چلو گھر چلتے ہیں گھر لے گئے تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا جب شام پڑی لوگ چلے گئے تو اکیلے ہر میں پارک میں بیٹھے ہوئے حضرت مولا علی آج بھی آئے تو پوچھا اور حضرت مولا علی نے کہا ہے تو ادابے نوازی کے خلاف لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مسافر کی منظر کون ہے کون سی ہے چاروں طرف دیکھ کے گھبراتے ہوئے حضرت علی سے کہا اے نوجوان اگر تیراگ رکھے تو میں تجھے بتاتا ہوں فرمایا ہاں راگ رکھوں گا تو حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ نے حضرت حضرت سینا ذر غفاری نے کہا سنا یہاں کسی نے نبوت کا اعلان کیا حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے مسکرائے کہا تجھے تیری منزل مل گئی اللہ کے بندے مجھے پہلے دن ہی بتاتا اچھا چل میں تجھے تیری منزل تک لے چلتا ہوں راستے میں اگر کوئی آدمی آیا تو میں اپنا جوتا سیدھے کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا تم آگے گزر جانا کسی کو پتا نہ چلے کہ تم میرے ساتھ ہے حضرت ابوزرگ فاری پیچھے چلے مول علی آگے چلے دارے عرق میں پہنچے دروازہ کھلا میرے آکا کو چہرہ میرے آقا چہرہ دیکھا بدوھا کا چہرہ دیکھا دیکھ پئی حضرت بزرگ فاری کہتے ہیں شاہد اللہ الہ ا ال اللہ شاد محمد کلم پڑا تو بند کرتے آقا مجھے اجازت دیجیے میں ہر میں پاک میں جا کے کلمہ تو ہید پڑھنا چاہتا ہوں میں نعرہ لگانا چاہتا ہوں میرا کا مسکرائے فرمایا تین دن تک تو ڈرتے ہوئے کسی سے نام تک نہیں پوچھا اور آج نعرے مار رہا ہے آج کلمہ پڑ رہا ہے آج نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہے کبوزار نے کہا آقا اس وقت دیکھا نہیں تھا جان عزیز تھی اب دیکھ لیا ایوان عزیز ہو گیا میرے آکا نے اجازت دی ہر میں میں گئے جا کے جب نعرہ تکبیر بلند کیا کلمہ توحید میں تو ہی کہیں, کہیں سے پتھر کہیں سے لاٹھی کہیں سے ہاتھ ہر طرح سے حملہ ہو گیا چند منٹوں میں آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے کسی نے آواز ماری کہ یہ بنی غفار کا آدمی ہے اور ان کا گاؤں ان کی بستی ہمارے راستے میں پڑتی ہے کہیں مارنا دینا قتل نہ کر دینا وغیرہ ہماری تجارت رک جائے گی وہ تو مردہ سمے کے چھوڑ کے چلے گئے رات کو ہوش آئی تو آپ دیواروں کے ساتھ ایک لگاتے لگاتے دارے کمے پہنچے سارا جسم زخمی ہے کپڑے جو ہیں وہ سارے پھٹ چکے ہیں میرے آقا نے دیکھا ابو ذر میں نے منع کیا تھا نا یہ لوگ بڑے ظالم ہیں میں نے کہا تھا نہ جاؤ دیکھا تم چلے گئے کیا حال کیا ان ظالموں نے تو حضرت کہتے آقا میں تو پھر جاغر لینے آیا ہوں میں تو پھر نعرہ لگاؤں گا میں تو پھر کلمہ پڑوں گا میرے آقا نے ابوذر اپنی حالت تو دیکھو ہر ابوظر کہتے آکا اللہ کی قسم اب جان کی پرواہ نہیں ہے اب ان زخموں کی پرواہ نہیں ہے اب دل کرتا ہے کہ اس نام کی خاطر اس حسن کی خاطر اس نبی کی خاطر اپنا سب کچھ میں قربان کر دوں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ اجازت دی پھر گئے پھر آپ جانتے ہیں زخموں پہ زخم لگیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے پھر بہ کے نارا مارا پھر کل میں تو پڑا پھر لوگوں نے پتھر مارنے شروع کیے پھر لوگوں نے اتنا مارا کہ آج تو وہ دیواروں کی ٹیک لگا کے بھی نہیں چل سکتے آج وہ گلیوں میں اپنی کونی اور گھٹنوں کے بعد چلتے ہوئے آئے سارا جسم زخم و زخم ہے سوجا ہوا ہے خون و خون ہے خون بہ رہا ہے پھر میرے آقا کی بارگاہ میں آئے میرے آقا نے بھی دیکھا تو آنسو نکل آئے تو ابوظر میں نے منع کیا تھا یہ لوگ بڑے ظالم ہیں دیکھا انہوں نے کیا حال کیا ارے کہتے آکا میں تو پھر اجازت لینے آیا ہوں میں پھر جا کے تو ہی گا نے کہنے نہیں اگوزر اب اجازت نہیں آقا لوگ تو پتھر برستے دیکھتے ہیں آپ تو رب کی رحمتیں برستی بھی دیکھ رہے تھے آقا ایک بار اجازت دے دیجیے نہیں ابوزر اب تیری منڈل تجھے مل گئی اب تو اپنے مقام پہ پہنچ گیا اب آرام کر جب چلنے کے قابل ہو تو واپس چلا جا جا کے اپنی بستی میں تو اور رسالت کا اعلان کر جس جس نے دیکھا اب اس کے سامنے اپنی جان کی حیثیت نہیں حضرت زنیرہ رضی اللہ غریب سی آ کمزور سی عورت ہیں میرے آقا کو دیکھ لیا کلمہ پڑھ لیا ابو جال کی لونڈی ہیں ابو جال کو پتا چلا مارنا شروع کیا جب تھک جاتا ہے تو بیٹھتا ہے اور کہتا ہے زنیرا یہ نہ سمجھنا کہ مجھے ترس آ گیا میں تھک گیا ہوں میں پانی پی لوں پھر اٹھتا ہوں پھر اٹھتا ہے مارتا ہے اور پھر پوچھتا ہے مار مار کے جب اس کو حضرت زنیرا کو خون نکلتا ہے خون و خون ہوتی ہے پورا جسم زخمی ہوتا ہے کوڑوں کی ضربوں سے تو ابو پوچھتا ہے اب بھی محمد کا نام لوگی تو حضرت جنیرہ کہتی ہیں کہ ابو جال سن رب نے ایک جان دی ہے کبھی سو جان بھی دے دے تو ایک کر کے رب کی دی جان دے دوں گی محمد کا نام نہیں چھوڑ سکتی ایک دن ابو جال باہر نکلا تو حضرت عمر فرو کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو دیکھا کہا عمر میں تو مار مار کے تھک گیا یہ عورت میری بات نہیں مانتی تیرے بازو میں طاقت تو کوڑا پکڑ اور تم نے فروخ آئے آ کے کوڑا پکڑا مارنا شروع کیا بے ہوش ہو کے گریں پانی چھڑکا پھر ہوش آیا پھر مارنا شروع کیا اور پھر پوچھا تو نہیں راہ اب بھی محمد کا نام لوگی تو آپ نے فرمایا عمر سن وہی جواب جو کئی دنوں سے میں ابو جال کو دے رہی ہوں تجھے بھی دیتی ہوں کہ یہ تو ایک جان ہے اگر رب کریم مجھے کئی بھی دے دے تو محمد کے نام پہ ساری کی ساری قربان کر دوں گی یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو جس نے دیکھ لیا جس نے ان کے حسن کو دیکھ لیا تو پھر وہ ایک جان تو کیا رب کبھی کروڑوں جانے بھی دے دے تو پھر کے کر کے قربان کرتا ہے ابو جال کو غصہ چڑھا کوڑا آپ کے سر،, سر پہ ڈالا اور بل دیے جب بل دیئے تو دونوں آخیں نکل کے باہر آگئی گئی ببو کہتا ہے اچھا بلا محمد کے رب کو تجھے تیری آنکھیں دے دے میرے لاتو حبل نے تیاری آنکھیں نکال دی حضرت زنعیدہ نے ہاتھ اٹھائے کہ باری تالا آنکھیں تو کیا جان بھی چلی جائے تیرے اور تیرے محبوب کے نام پہ تو سودا سستا ہے پر آج تیرے نبی کی عزت کا سوال پیدا ہو گیا اس نے کہا بلا اپنے نبی کے محمد کے رب کو ابھی سیدہ زنعدہ کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے کہ آنکھیں پھر دوبارہ صحیح ہو چکی تھیں تو جنہوں نے دیکھا آپ ان سے پوچھئے کہ دیکھنے والوں کیسا پایا تم نے کیسا دیکھا تو جس جس نے دیکھا اللہ اکبر وہ تو پکارتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا ان جیسا حسین و جمیل اس دنیا میں نہیں آیا اور آ بھی کیسے سکتا ہے حضرت سیدنا حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا تھا لوگ مار مار کے اک گئے تھک گئے لوگ جو تھے وہ پوچھتے تھے بلال تیری ہڈیاں ہیں یا لوہے کے سریعے بلال تیرا جسم ہے یا پتھر ہم مار مار کے تھک جاتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتا نہیں تھکتا حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے سے جو جواب دیا آ جو دوست پنجابی نہیں جانتے ان سے معذرت کے ساتھ کہ کسی پنجابی کے شاعر نے حضرت بلال کے ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت بلال بولے اور رومیا سے کہنے لگے کہ جرم دنیا تے ہیں ہور بھی بہت جو رمشقدہ سنگین کیوں ہے مارن والے منو کی پوچھ دو پوچھو یار ایڈا حسین کیوں ہے کہ میں مجھے مارنے والو میرے محبوب کو تو دیکھو ایسا حسن ہو ایسا جمال ہو ایسا چہرہ ہو تو کیوں نہ آدمی کوڑے کھا کے بھی اس کا نام لے کیوں نہ آدمی اپنی جان دے کے بھی اس کا نام لے کیوں نہ آدمی پر ساری وہ تکلیفیں ہاں جو ہیں مصیبتیں جو ہیں وہ راحتوں میں تبدیل ہو جائیں جب کوڑے کھانے کے بعد وہ ودو کا چہرہ سامنے آ جائے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت سینا ابن یاسر کو لوگوں نے آگ میں پھینکا اور ادھر وہ آگ میں گرے ادھر میرے آکا کریم صلی اللہ تعالی گلی کی نکر سے آئے میرے آقا کا جو نظر مبارکہ ہے مار پہ پڑی اور آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور آگ کو حکم دیا یا نارکونی بردم و سلام علی امار ابن یاسر کما کون سی بردم و سلام علی ابراہیم اے آگ جیسے کبھی پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج مار ابن یاسر پہ ٹھنڈی ہو جا اب حضرت سنہا مار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ آگ میں کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں لوگ پریشان ہیں حیران ہیں یہ کیا آگ ان کو چھو نہیں گئی اور یہ آگ میں کھڑے مسکرا رہے ہیں دیکھا کہ حضرت مار کی آنکھیں تو بدو کے چہرے پہ لگی ہوئی ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو جس جس نے دیکھا ہے ان کو پتا چل گیا کہ رب کی رضا مستفی کی رضا میں ہے رب کریم کو اگر محبوب بنانا ہے یا رب کا محبوب بننا ہے تو محبت کرنی پڑے گی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور جب محبت ہو جائے گی اور جب محبت ہو جائے گی تو پھر اب اطاعت کا مزہ آئے گا اب سرور آئے گا ان کی اپیروی کرتے ہوئے اب جب ان کی پیروی کریں گے اب نماز میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سمجھو اسی لیے تو میرے آقا نے ارشاد سلو تمہار آئی تو مونی اور مجھے دیکھتے جاؤ اور نماز پڑھتے جاؤ یہ ساری عبادت کیا ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے اداؤں کا نام ہے یہ ساری اچھی ہیں اگر محبوب کریم کی اتباع میں ہو جائے اگر محبوب کریم کی جو ہے وہ محبت میں ہو جائے اور اگر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے پیروی میں ہو جائے تو پھر ان عبادات کا رتبہ پھر ان عبادات کے درجے پھر ان عبادات کا ثواب پھر پتا چلتا ہے اب ان لوگوں نے بھی وہ بھی تو یہی سورہ فاتحہ پڑا کرتے تھے نمازوں میں وہی قرآن یہی قرآن پڑھا کرتے تھے اولیاء اللہ اور ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازیں کہا ان لوگوں کی نمازیں کہا نہ قرآن بدلا نہ رکعات بدلی نہ ان نمازوں کے اوقات یا نام بدلے ساری چیزیں وہی ہیں ہم آقا کریم سے دور ہو گئے ہم آقا کی محبت ہمارے دلوں سے لوگوں نے نکال دی اور کہہ دیا کہ وہ تو ایک پیغمبر ایک جورساں بن کے آیا تھا وہ چلا گیا اب اس کے ساتھ کیا تعلق اب اس کو اس کے ساتھ کیا تمہارا جو ہے وہ رابطہ نہیں میرے بھائی جب تک ان سے رابطہ نہیں ہوگا تیری نماز میں سرور نہیں ہوگا جب تک یعنی اگر ان کا شوق جو ہے تیری نماز کا امام نہیں بنے گا تو تیری نماز بھی بے اصرور رہ جائے گی تیرا رقو اور سجود بھی بے رکو بے سرور رہ جائیں گے حجاب بن جائیں گے علامہ کی نظر میں کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا آ, سجود بھی حجاب پھر سب یہ عبادات نہیں ہے پھر تو یہ حجاب بن جاتے ہیں اور اگر ان کو سرور میں بدلنا ہے اگر ان کو عبادت میں بدلنا ہے تو پھر وہ ساکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کے پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ پھر پتا چلے گا جب تم فتح بے او نی میں آ جاؤ گے تو رب کریم تم پہ اپنی رحمت کی بارشیں نازل کرے گا یا پھر آ, محبت کا آ, یہ بھی ایک تقاضا ہے محبت کیوں کرتے ہیں جیسا میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ان کی عطائیں ملتی ہیں وہ مشکل کے وقت کام آتے ہیں تو جتنا صحابہ کو اگر دیکھیں جو بھی مشکل آتی آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں کسی آ, کوئی صحابی جو ہے گھر کا مسئلہ لے کے آتا ہے کوئی صحت کا مسئلہ لے کے آتا ہے کوئی جنت و دوزت کا مسئلہ لے کے آتا ہے جو بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں سوال کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دنیا جہان کی نیمتے عطا فرما دیتے ہیں کوئی آ رہا ہے حضرت ایک آ رہے ہیں کہ آخر میری آنکھ نکل گئی آقا لو دہنے پاگ لگاتے ہیں آنکھ کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں حضرت ابو ہریرا آتے ہیں بخار شی میں آقا میرا حادثہ کمزور ہے میرے آقا فرماتے ہیں چادر بچھا دو چادر بچھاتے ہیں آقا ہوا میں سے اپنے ہاتھوں کو بھر کے اس میں ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں اٹھاؤ اور اس کو اپنے سینے سے لگا لو اور حضرت ابو ہریرا کہتے اللہ کی قسم وہ سینے سے لگنی تھی کہ میں نے مان تو آبادہ میں کبھی کوئی چیز بھولا ہی نہیں ہوں کوئی صحابی آتے ہیں کہ آقا میری ٹانگ کٹ گئی ہے اور میرے آقا کریم <سلام> صلی اللہ تعالی وسلم دہنے پاک لگا رہے کوئی صحابی آتے ہیں کہ آقا ہمیں پانی نہیں مل رہا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چھڑی کو زمین پہ لگاتے ہیں وہاں سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور کبھی صحابہ آتے ہیں سرحدیہ کے مقام پر کہ آ پانی نہیں ہے تو ہم اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اجڑیوں سے پانی نکال لیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں نکال لو بخاری میں مختلف جگہ پانچ چھ جگہ مختلف طریقوں سے عدیسی مروی ہے حضرت مالک راوی ہیں حضرت جاور عبداللہ راوی ہیں حضرت سین افروقیاز امردی اللہ تعالیٰ راوی ہیں جو اتنی دیر میں فروخ آزم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں صحابہ سے کیا کرنے لگے اونٹوں کو ذبح کرنے لگے کہاں اونٹوں کو ذبح کرو گے تو مدینے کیسے پہنچو گے کہا ہم نے آقا سے پوچھ لیا اچھا ہے رو مجھے بھی پوچھ لینے دو اور تمرے فروخ جاتے آکا آپ نے اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا تو لوگوں نے کہا تھا ان کے پاس پانی نہیں آقا اگر اونٹوں کو ذبح کر دیں گے تو مدینے کیسے پہنچیں گے تو عمر پھر پانی کہاں سے لیں گے تو عمر کہتے اللہ اکبر یہ ہے عقیدہ اس عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ کا آقا ہم اونٹوں کو ذبہ نہیں کریں گے پانی آپ سے لیں گے اچھا یہ مسئلہ ہے تو لاؤ ایک پیالہ لاؤ پیالہ لایا گیا حضرت عمر فروخ اور دیگر صحابہ پیالہ لا کے میرے آقا کے آگے رکھتے ہیں اور میرے آقا اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں پانچ انگلیوں سے پانچ چشمے جاری ہو جاتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کے ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ اب چودہ سو صحابہ اکرام ردی اللہ عنہ اس ایک پیالے سے پانی پیتے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اونٹوں کو پانی پلاتے ہیں پھر مشکے پانیوں سے بھرتے ہیں تو اسی اگر اس لیے کسی سے پیار کیا جاتا ہے کہ جو مانگو وہ دیتا ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بہا دیے ہیں اور ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو دنیا لینے آیا تو آقا کریم نے جنت عطا فرما دی کو جنت لینے آیا تو آقا کریم نے اپنی ہمسائیگی عطا فرما دی اس لیے اگر کسی سے پیار کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ دیتا ہے وہ ہر مشکل کے وقت کام آتا ہے جو مانگو عطا کرتا ہے اللہ اکبر ایک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ ایک رابی آ گیا اور آ کے کہنے لگا آپ نے مجھ سے ایک بار وعدہ کیا تھا جو مانگے گا دوں گا تو میرا کہ نشان سال یا ارابی ارابی کیا مانگتا ہے اللہ حکر حضرت علی کہتے ہمیں اس عرابی کی جو ہے یعنی قسمت پہ رشک آیا کہ میرے آقا نے کہہ دیا سل مانگ جو مانگتا تو اس نے کیا مانگا پینڈو تھا دہاتی تھا میرے آقا کی عطاؤں کا پتہ نہیں تھا کہا سی بھیڑیں اور ایک چرانے والا دے دو تو میرے آقا مسکرائے کہا جاؤے تو تو اس, اس مائی سے بھی گزرا بری اسرائیل کی مائی سے بھی گیا گزرا ہے وہ مائی حضرت موسا سے جنت بھی لے گئی اور جوانی بھی لے گئی تو صحابہ نے کہ میرے آقا دیکھو اپنی بارگاہ سے مانگنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں تو صاحب کی آخا کون سی مائی تو میرے آخا نے ارشاد ہے حضرت موسا کو حکم ہوا کہ یہاں سے ہجرت کرو مصر سے اور جاتے جاتے حضرت سینا یو سبر اثرات و تسیم کی قبر سے ان کا جسد اقدس بھی لے جاؤ ملوم ہوا کبور میں انبیاء کرام کے جسد اقدس اسی طریقے سے رہتے ہیں اگر معذ اللہ استغ اللہ دوسروں کی طرح وہ بھی مٹی میں مل جائیں تو کہا, کس کو لے جاتے ہیں حضرت موسا کیوں رد کریم نے حکم فرمایا اب یہ بھی رب کا کرم کہ یہ تو حکم کر دیا کہ حضط یوسل اثرات و تسیم کے جسبید کو لے جاؤ یہ نہیں بتایا کہ قبر کہاں ہے حلت موسا لوگوں سے پوچھے ہیں کہتے یوسف کی قبر کہاں ہے لوگ کہتے ہیں پتا نہیں کسی نے کہا فلاح محلے میں ایک بوڑھی مائی رہتی ہے ممکن ہے اس نے حضرت یوسف کو دیکھا ممکن ہے حضرت یوسف کی قبر کو دیکھا حضرت کلیم اللہ چلتے چلتے اس مائی کے دروازے پہ گئے اللہ کتنی خوش قسمت بائی ہے کہ رب کا کلیم رب کا نبی چل کے آ رہا ہے دروازہ کٹکھٹایا بوڑھی مائی باہر نکلی پوچھا خوش ہوئی کہ حضرت چل کے آئے تو پوچھا حضرت موسا نے پوچھا ہے مائی تو نے حضرت یوسف کی قبر کو دیکھا ہے مائی بڑی خوش ہو کے کہتی ہے قبر کیا میں نے حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہوا ہے سبحان اللہ کتنی خوش قسمت ہے حضرت موسا کہتے ہیں اچھا بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے حضرت موسا کی حضرت یوسو کی قبر کہاں ہے تو حضرت سیدہ سیدا موسا کلیب اللہ نے کہا تمہاری کہنے لگی ہے ایسے تھوڑی ہے نبی چل کے آیا ہے بنا کچھ لئے بتا دوں گی لوگ کہیں گے نبی چل کے آیا کچھ نہیں دیتا وہاں جائیں گے تو کیا دے گا تو میرے دو سوال ہیں کہا کیا کہا ایک تو جس وقت میں نے حضرت یوسف کو دیکھا میں نوجوان لڑکی تھی آج میں بوڑھی ہو گئی مجھے میری جوانی لٹائی جائے اور دوسرا سوال یہ کہ اے موسا جہاں جنت میں تیرا گھر ہو ساتھ میرا بھی گھر ہو اللہ اکبر اب دیکھی حضرت موسا کلیم اللہ کہتے ہیں کہ اچھا مائی جا تجھے جوانی تھی ہم نے تو سنا ہے کہ گئے گزرے ہوئے پانی اور جوانی گئی کبھی واپس نہیں آتی لیکن رب کے بندے رب کے محبوب چاہیں تو سب کچھ مل سکتا ہے حضرت موسا نے کہا جا تجھے جوانی دی حدیشی میں آیا کہ وہ مائی ابھی نوجوان لڑکی بن کے کھڑی ہے کہا اب بتا کہا نہیں جنت میں تیرے ساتھ گھر بھی لینے تو حضرت موسا نے کہا سلی جا صرف جنت مانگ ہم سائے گی نہ مانگ وہ کہتی ہے نہیں نہیں جنت بھی لینی ہے سائے گی بھی لینی ہے حلت موسا کہتے ہیں سلی جنت صرف جنت مانگ آؤ اللہ گو آتی ہے یا موسا بلا تنسا موسا رب کریم نے وحی فرمائی یہ نہیں کہا کہا کہ تو کیا جنت بانٹ رہا ہے کوئی شرینی سمجھی ہوئی ہے جس کو چاہتا ہے دیکھ رہا ہے تو پڑا نہیں ہے کہ میرا آخر و نبی اپنی بیٹی کو بھی کہے گا کہ فاطمہ اپنا بلا کر لے میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا لوگ تو لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی آخر و کسی کو کچھ نہیں دے سکتا یہاں سے موسا جنتیں بانٹ رہے ہیں اللہ اکبر یہ ہے رب کے نبیوں کا اور میرے آکا کے مقتدیوں کا یہ مقام ہے تو رب کریم نے وہی کی وہی یہ نہیں کی کس کو دے رہا ہے نہ تجھے عمل کا پتہ نہ ہے اس کے عقیدے کا پتہ نہیں رب کریم نے کہا موسا اتا کرتے تیرا کیا بگڑ رہا ہے تو میرے آقا نے جنت بھی لے گئی ہم بھی لے گئی جوانی بھی لے گئی تو اے پینڈو تھی مجھ سے مانگتا میں تو موسا کا بھی آقا ہوں جو مانگتا دیتا اس لیے اگر کسی سے پیار کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ دیتا ہے تو حق بنتا ہے کہ میرے آقا سے پیار کیا جائے ان سے جو مانگا جائے وہ عطا فرماتے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ جل مسجد الکریم ہمیں مانگنے کا طریقہ بتا دے جو صحابہ کا طریقہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا اللہ ہمیں وہی عقیدہ عطا فرمائے ابھی چونکہ بریک کا وقت ہو گیا تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی دوں میں آتے ہیں ان وقفے کے بعد جو ہے وہ ای میل جو ہیں کافی دوستوں کی آئی ان پہ انشاءاللہ کلام کریں گے ان کے سوالوں کے جواب دیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور جیسا میں نے پہلے کیا تھا کہ آج کے اس پروگرام میں ہم ای میلز جو ہیں دوست احباب کی وہ پیش کریں گے میرے پاس سب سے پہلے جو ای میل ہے یہ سویڈن سے ہمارے بھائی ہیں نوید انور بھاٹ صاحب ان کی یہ ای میل ہے قبلہ مفتی صاحب کو آ, ہم سب گھر والوں کی طرف سے آ, سلام ویسے تو سبھی پروگرام بہت اچھے ہیں مگر قرآن اور ہم کو دوبارہ شروع کرنے کا, کر کے آپ لوگوں نے ہم پہ بہت مہربانی کی اور ہم بہت خوش ہوئے سے تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اس پروگرام کو دوبارہ بی ٹی وی پر دکھایا کریں میں मैं, نے آپ کی ای پر دیا ہے وہ ٹی والوں نے یقینی سن لی ہوگی انشاءاللہ اگر ان کے پاس وقت ہوا تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ بھی جو ہے اس کو رپیٹ کیا کریں گے سوال ان کا یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح عمر کیا تھی جب ان کی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شادی ہوئی باقی آ, باقی کیو ٹی وی جو ہے والوں کو آ, ہم سب آ, کی طرف سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آ, یعنی دوبارہ پروگرام شروع کرنے کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں ویسے بھی اور کہ ان کی تمنا یہ ہے کہ مفتی صاحب کا انٹرویو بھی شامل کیا جاتا انٹرویو کیا روز انٹرویو ہوتا ہے کہ اتنا ماشاءاللہ سوال جواب ہو جاتے ہیں اتنا پروگرام ہو جاتا ہے الحمدللہ تو اس وقت جب شادی ہوئی سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیدہ کی عمر جو تھی وہ چھ سال تھی اور جب رخصتی ہوئی تو اس وقت کتاب کی عمر نو سال سے اوپر ہاں کچھ لوگوں کے خیال میں یہ آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی کم عمر لڑکی کے ساتھ شادی کریں اور بعض غیر مسلم اور بعض نئے قسم کے جدید آ, قسم کے جو لوگ ہیں نام نیا مسلمان وہ بھی اس پہ آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اس چھوٹی سی عمر میں کیوں شادی کی جبکہ آج تو چونکہ سائنس بڑی ترقی کر گیا اور پورے دنیا کے حالات کو جانتے ہیں سب تو آپ کو پتا ہے کہ ہر ملک کے حالات اس کی آب و ہوا کے ساتھ علیحدہ قسم کے ہوتے ہیں کہیں تو عورتیں بچے یا بچیاں جو ہیں وہ بڑی عمر کے ہو کے بالغ ہوتے ہیں اور کہیں کم عمر کے بالغ ہوتے ہیں عرب کی آب و آج بھی کتنی گرم ہے اور ان کی خوراکیں آج بھی جیسے ہیں ساری دنیا جانتی ہے اس وقت تو اس سے بھی زیادہ گرم آب ہوا ہوتی تھی تو نو سال کی بچی جو تھی وہ بالغ ہو جاتی ہے آج بھی نو سال کی بچی بالغ ہو رہی ہے اور یہ آج طے ہو چکا ہے اس میں کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نو سال کی بچی بالغاہ ہوتی ہے شادی کرنے میں اسلام کا جو ایک یعنی نظریہ طریقہ قانون ہے وہ یہ ہے کہ والدین چاہیں تو جید بچی پیدا اس وقت بھی شادی کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو ہے رخصتی وہ تو بالغ ہونے کے بعد ہی ہوگی اور سیدہ کی رخصتی جو ہے بالغ ہونے کے بعد ہی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ سائے سیدائے شہزیکار رضی اللہ تعالی کے باقی سب جتنی بھی رواج محتراط ہیں یا طلاق یافتہ یا ہیں یا بیوہ ہیں سید آئے رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی روجا محترم جو ہیں جو کنواری اور باقیرہ ہیں اور یہ حضرت ابو بکر صدیق ربی اللہ عنہ کی اس خواہش کے مطابق رب کریم کے حکم سے جو تھی وہ شادی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر سے جو پوچھا کہ ابو بکر تو کیا چاہتا ہے ہر شخص کوئی نہ کوئی اس کی خواہش ہوتی ہے کوئی چاہت ہوتی ہے کوئی تمنا ہوتی ہے تیری کیا تمنا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ چیرا مصطفیٰ کا ہو اور آنکھیں ابو بکر کی ہوں مال جو ہے ابو بکر کا ہو اور خرچ میرے آقا کریم پہ ہو بیٹی میری ہو اور حرم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو یہ تینوں آ جو تمنائیں تھیں میرے رب کریم نے وہ پوری فرمائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے رحمت فرمائی وہ اارے ہیرا میں اگارے سور میں آ, ساری دنیا سے جدا ہو کے راتیں ٹک ٹکی لگا کے دیکھا بھی صدیقی اکبر علی اللہ تعالی نے اور سارا مال میرے آقا کہا کرتے تھے کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا کسی کے مال نے مجھے فائدہ نہیں دیا اور ابو بکر رو کے کیا کرتے تھے آقا میں بھی آپ کا اور میرا مال بھی آپ کا ہے آپ نے ابو بکر کا مال کیوں کہا جب میں آپ کا غلام تو میرا مال تو خود بخود ہی آپ کا ہوا اور سعیدہ صحدی اللہ ربی اللہ تعالیٰ سیدہ سین ابو بکر کی خواہش کے مطابق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی لہذا عمر پر کوئی خاص اعتراض نہیں ہو سکتا صرف دل کی بیماریاں ہیں جو لوگ اپنا بغض جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں ظاہر کرتے ہیں میرے آقا جو کہیں وہی قانون ہے جو حکم فرمائیں وہی اصول ہے اور وہی دین ہے ماں رسول و فخضو ہو جو میرا محبوب دیتا ہے وہ لیتے جاؤ جو کہتا ہے وہ مانتے جاؤ جہاں سے روکتا ہے روکتے جاؤ اسی کا نام دین ہے اسی کا نام ایمان ہے اسی کا نام اسلام ہے جو آقا نے کہہ دیا وہی سب کچھ ہو گیا جو ان کی زبان سے نکل گئی وہی دین بن گیا دوسری ای میل جو ہے یہ ہمارے بھائی ہیں نوید بٹ صاحب یہ بریڈ فورڈ انگلینڈ سے ہیں پہلے نوید بٹ صاحب تھے اب ندیم بٹ صاحب ہیں وہ سویڈن سے اور یہ جو ہے بریڈ فورڈ سے ہے ان کا کوئی سوال تو نہیں ہے یہ انہوں نے پروگرام کو جو ہے یعنی دوبارہ شروع کرنے پہ کیو ٹی وی والوں کو مبارکباد دی ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور قرآن اور ہم پروگرام وہ کہتے ہیں کہ ہم بالخصوص دیکھتے ہیں سارے گھر والے اللہ محبوب کے صدقے کے ان کو ان کے گھر والوں کو سب کو دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرمائے اور صحت و زندگی عطا فرمائے آہ یہ آہ ورجینیا سے عائشہ خان ہیں ان کا سوال یہ ہے ان کا خاص کوئی سوال تو ان کا بھی نہیں پروگرام کی پسندیدگی کا خصوصی طور پہ انہوں نے ذکر کیا ہے اور وہ جو میراج النبی پہ پر پروگرام ہوا اس کے سلسلے میں انہوں نے خاص اس کو پسند فرمایا اور کہا کہ سلسلے میں دوبارہ اور تفصیل کے ساتھ پروگرام ہونا چاہیے اصل میں بس رب وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جب عظمت بیان ہوتی ہے تو ان کے ماننے والے ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں بیان تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں آ تو جو جس کے محبوب کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے خوش ہوتا ہے تو اصل میں جو جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ان کا ذکر جو ہے وہ اچھا لگتا ہے باقی انشاءاللہ اللہ اللہ جلح مجد الکریم نے توفیق عطا فرمائی تو ایسی راتیں جب آئیں گی تو دوبارہ ان میں کیا کیا جو ہے عبادات ہوتی ہیں انہوں نے وہ بھی پوچھا تو اصل میں اس سلسلے میں ہمارے کئی پروگرام چلتے ہیں اور خصوصی طور پہ ایسی راتوں میں خصوصی پروگرام ہوتے ہیں ان میں خصوصی طور پہ ان کی عبادات کا بھی ذکر کیا جاتا ای میل بھیجنے کا خط لکھنے کا بہت بہت شکریہ یہ ہمارے بدر جمال بھائی ہیں ماشاءاللہ اللہ دونوں نام بدر بھی ہے اور جمال بھی ہے تو یہ ہمارے ریگولر قسم کے ماشاءاللہ ہیں پروگرام دیکھتے ہیں ای میل بھی بھیجتے ہیں لیکن اتنی لمبی بھیجتے ہیں کہ اگر میں شروع کر دوں تو دو پروگرام اسی ای میل میں ہی ختم ہو جائیں گے ایک تو انہوں نے ماشاءاللہ ان کو اپنے ملک کے بارے میں بہت زیادہ فکر ہے ہونا بھی چاہیے جو ملک کے ساتھ پیار کرتے ہیں ان کو ملک کا بھی فکر ہونا چاہیے ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ملک سے گندگی کہ صفائی جو ہے یہ غیر مسلموں سے نہ کریں خود کریں تو جب ہم خود صفائی کریں گے تو ملک صاف ہوگا تو صفائی تو میرے بھائی صفائی اس چیز کی ہوتی ہے جو گندگی اگر تھوڑی ہو تو اب تو صفائی ڈھونڈنی پڑے گی صفائی والی جگہ جو ہے اللہ کرے کہ مسلمانوں کو اکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ صفائی والے احکامات جو ہیں آ, وہ یاد آ جائیں اور اپنے اپنے گھروں کو اگر ہم صاف کرنا شروع کر دیں اپنے آپ کو اگر ہم صاف شروع کرنا شروع کر دیں آ, تو بہت سارا فرق پڑے گا ہم اصل میں دوسرے لوگوں پہ ڈالتے ہیں کہ یہ گندگی ڈال رہا ہے یہ گندگی ڈال رہا ہے اور خود بھی وہی کام کرتا ہے اصل میں جو اپنے میں غلطی ہوتی ہے وہ کبھی غلطی محسوس نہیں ہوتی دوسری کی غلطی جو ہے وہ رائی برابر بھی پہاڑ نظر آتا ہے اور آپ خود ہم جو کرتے جاتے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں کبھی اس پہ غور و فکر ہی نہیں کیا اللہ کرے کہ بہرحال ہمارے ملک میں صفائی کا انتظام جو ہے وہ اچھا ہو جائے اور میں نے کہیں کسی اخبار میں پڑھا ہے کہ کوئی ایسے دوست ہیں جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ وہ خود صفائی کرتے ہیں لوگ گندگی ڈالتے ہیں اور ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ کرے ظاہری صفائی کے ساتھ ہماری باتری بھی صفائی ہو جائے ظاہر پہ لگے ہوئے داغ نظر آتے ہیں روح پہ لگے ہوئے اور باتن پہ لگے ہوئے منافقت کے اور تکبر کے کفر کے شرک کے بےحیائی کے بدتمیزی کے وہ جو ہے داغ نظر نہیں آتے اللہ کرے ہمیں ظاہر و باتن سے ہمیں اپنی صفائی کا جو ہے وہ خیال بھی آئے اور ہم اس کو اپنے ظاہر باطن کو صاف بھی کریں رشوت بھی کھائے جا رہے ہیں اوپر سے کپڑے تو بڑے صاف ہیں گھر بھی بڑا صاف ہے لیکن رشوت بھی کھائے جا رہے ہیں سود بھی کھائے جا رہے ہیں لوگوں کا مال بھی کھائے جا رہے ہیں لوگوں پہ ظلم و ستم بھی کیے جا رہے ہیں تو ہم گھروں کو بڑا صاف رکھ رہے ہیں بھائی جو گھروں کو صاف رکھتے ہیں اپنے اندر کو بھی صاف رکھے اور جو اپنے اندروں کو صاف رکھتے ہیں وہ باہر کا بھی خیال رکھے دوسرا چاہتے ہیں کہ ناموں کے بارے میں بھی کوئی مستقل پروگرام شروع کیا جائے ناموں کا مطلب کیا ہوتا ہے اور نام کا جو ہے جس اس کے مسمہ پر کیا اثر ہوتا ہے اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی علت ہے اس میں تو میرے بھائی جمال بھائی کوئی شک نہیں ہے کہ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی علت ہے نماز کی روزے کی حج کی زکاط کی ہم اس لیے نہیں یہ عبادت کرتے کہ ان کی یہ علتیں ہی ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رسول کا حکم ہے علت معلوم ہو جائے تو سر آنکھوں پہ نہ معلوم ہو تب بھی ہم اس کو جو ہے وہ عبادت کریں گے انشاءاللہ کبھی وہ موقع ملا تو تفسیر کے ساتھ ان کی جو علتیں ہیں اور ان کا جو تعلق ہے کچھ چیزوں کے ساتھ جیسے نماز کا تعلق معراج کے ساتھ ہے تو ان شاء اللہ اللہ نے توفیق عطا ہوئے تو کسی پروگرام میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان بھی کریں گے اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں اور آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پروگرام ہوں تاکہ غیر مسلم کو ہمارے آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بے عائد زندگی کا پتہ چلے اور وہ بھی آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں اور آکا کے ذات پہ ایمان لائیں میرے بھائی بات بہت اچھی ہے کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ, وہ چیزیں پیش کی جائیں وہ تو ہیں ہی بے ایب ان کا تو ایک ایک لمحہ ایک ایک آ, کام جو ہے الحمدللہ آ, وہ قابل تقلید اور قابل عزت و احترام ہے آ, پہلے نمبر پہ تو اگر مسلمان ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی کی ذاتیں والا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مسئلہ حل ہو جائے ہم خود ہی جب آ کرم صلی اللہ تعالیم کی ذات میں کیڑے نکالنے میں معذ اللہ شروع کر دیتے ہیں اب ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں تو غیر مسلم کیا کریں ان کو بھی پتا چل چکا ہے تبھی تو اس لیے معذ اللہ استاد کبھی کارٹون چھاپتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کہ مسلمان خود آپس میں دستوں گرے بان ہیں نبی کو یہ شان حاصل ہے نہیں حاصل ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی نبی کے علم پہ اعتراض کر رہا ہے کوئی نبی کے نور پہ اعتراض کر رہا ہے کوئی نبی کے اخلاق پہ اعتراض کر رہا ہے کوئی نبی کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے تو انہوں نے بھی یہی دیکھا مسلمانوں کو تو وہ خود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پہ تر بیٹھے اللہ کرے کہ مسلمان سمجھ جائیں مسلمانوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و احترام کا پتہ چل جائے اور یاد رکھیے یعنی یقیناً یہ سو فیصد سے بھی اوپر بات ہے کہ جب سے آقا کریم کا دامن چھوٹا ہے ہماری عزتیں چلی گئی ہیں آج بھی اس نبی عزت والے نبی کا دامن اگر تھام لیا جائے تو آج بھی عزتیں ہمارے قدم چومیں گی ایک تیرا دامن چھوٹا ساری دنیا ہم سے چھوٹ گئی ایک تو کیا ہم سے روٹا ساری دنیا ہم سے روٹ گئی یاد رکھیے عبادت اپنی جگہ یہ ریاضات اپنی جگہ یہ تبلیغیں یہ جہاد اپنی جگہ ساری چیزیں روز آ, حج نماز اچھی روزہ اچھا زکات اچھی حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروکھ آ جائے بدھا کہ عزت پر خدا شاہد میرا کامل ایما ہو نہیں سکتا تو اگر عزت رسول ادب رسول تنظیم رسول آج بھی آ جائے تو ساری دنیا آج بھی ہمارا ادب کرے گی یہ یاد رکھیے ہم نے نبی کریم کا ادب اٹھ گیا قرآن کا ادب اٹھ گیا اور کابے کا ادب اٹھ گیا قرآن کو لوگ معذ اللہ اللہ بالخصوص وہاں ہر مین تو یہ بہن میں آپ دیکھیں گے کابے شریف کو آپ دیکھیں اس کی طرف لوگ جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور غلاف کے ساتھ لگ رہے ہیں معذ اللہ استاف اللہ اس کی طرف قدم پھیلا کر لیتے ہوئے کہیں کسی کو کہو تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن کریم جو ہے وہ معذ اللہ کھرانے بنائے ہوئے ہیں جوتوں کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں تو کہاں شجتیں ہوں گی ہم نے ان چیزوں کی عزتیں گوا دی اور حرم میں پاک میں دیکھا گیا قواف کر رہے ہیں اور موبائل کے اوپر گانے لگے ہوئے ہیں ایسی ٹی انہیں بنائی ہوئی ہیں کہ وہاں گانے بج رہے ہیں ان لوگوں نے گانا بجانا ہمارے حرم میں پوچھا دیا ہماری مساجد میں پوچھا دیا اور ہم لوگ اتنے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہمیں پتہ تک نہیں ہے آپ حرم پاگ میں جائیں ادھر یعنی فون آیا اور فون پہ وہ بیل بجی اور بیل جو ہے وہ کسی گانا جو ہے محض اللہ استفر اللہ وہ گانا سن رہے ہیں انڈیا کے گانے اور دوسرے گانے لگے شرم آنی چاہیے ہمیں کہاں پہنچ کے ہم کیا کر رہے ہیں اور ادھر تو کر رہے ہیں ادھر کاروبار کی باتیں موبائل پہ ہو رہی ہیں تو ہم نے کاغیر کی عزت کرنی چھوڑ دی ہم نے قرآن کی عزت کرنی چھوڑ دی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی چھوڑ دی تو اس لیے جب عزت عزت رسول کریم کی نہیں ہوگی تو میرے بھائی کہاں سے ہمیں عزتیں ملیں گی یہ ہمارے بختار ام صدیقی صاحب ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں سکھلی علم والے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے والدین بھی ان کے ساتھ اللہ ہدایت دے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی اشار نجومی اور یہ جادوگر کسی کا نقصان کرنے والے کی عبادت معراج کی راج شب برات اور لہلت اور قدر کو بھی قبول نہیں ہوتی اور جب تک یہ توبہ نہ کریں اگر توبہ کے بغیر مریں گے ایسے علم والے تو سب جہنم میں جائیں گے بچنا چاہیے قرآن کریم میں پوری دور آخری دونوں سورت عینی کے رد میں نازل ہوئی جو لوگوں میں تفریق ڈالتے ہیں اور یہ کالا جادو کر کر کے لوگوں کو آ جو ہیں تنگ کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے وہ پیر ہو وہ مولوی ہو یا کوئی اور ہو سب ایسے ظالم لوگ ہیں ان کو اپنے اپنے کیے پہ آج, آج جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے وغیرہ یہ کل کو پچھتائیں گے اور مختار بھائی اپنے والدین کی بہرالعزت جو ہے وہ اپنے اپنے کرنی ہے جب تک کہ وہ قرآن و سنت کی مخالفت نہ کریں ان کے احکام کو ماننے کی کوشش کریں چونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا بقیہ ای میل جو ہیں وہ انشاءاللہ اللہ آئندہ پروگرام میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے بدر بھائی کے بدر کمار بھائی کی بہت ساری چیزیں رہ گئی میں چاہتا ہوں انہوں نے ایک نعت بھی لکھی تھی وہ بھی رہ گئی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو یہ ساری چیزیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے آئندہ پروگرام چونکہ ممکن ہے جب تک یہ پروگرام چلے انشاءاللہ ہم آقا ہم قدموں میں شریف میں ہوں آپ لوگ بھی ہمیں یاد رکھے اور وہاں ہم بھی لوگوں کو یاد رکھیں گے آئندہ پروگرام تک کے لیے خدا حافظ اللہ اللہ و رسول کے حوالے موحمد